ہم پہنچے کہ ارشاد فرمایا کہ وہ مما رزکنا ہمگین فکون اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس میں ساری چیزیں شامل ہو گئیں انسان کو جو صلاحیتیں اللہ نے دیں وہ خرچ کرتا ہے اجازت ہو تو پڑھا لو ساری صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے مثلاً اللہ نے کسی انسان کو تقریر کی صفت دی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کسی انسان کو تحریر اور قلم دیا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کسی آدمی کو اللہ نے اولاد دی اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور کسی آدمی کو اللہ نے وقت دیا ہے جو ہر ایک آدمی کو اللہ نے دیا ہے تو اپنے وقت کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں لگاتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے سب کی سب چیزیں آگ اب ارشاد فرمایا کہ بلزین یومین بیما عنزلہ علیہ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز کے ساتھ انزلہ نازل کیا گیا نازل کیا ہے جو کچھ کے نازل ہوا اللہ کا آپ کی طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں یہ ہے دلیل ان حضرات کی جو کہتے ہیں کہ یہ دونوں آیات یہودیوں کے بارے میں ہیں کیونکہ مشرقی نے مکہ تو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے اور اگر بات انہی کی تھی تو پھر اللہ زین یومین بلغائب سے یہاں بھی یہی ہو جاتا جیسے یہ دیکھیے نا کہ وہ یو کوئی منسلات و میں ان اور آگے اسی کو چلا لیتے وہ یوم نونا بھی معاونز <لَئِك> یہ ولہ زینا کو خاص طور پر جو لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں اسی لیے کہ یہودی یہ مانتے تھے کہ جو چیز نازل ہوئی ہے یہودی مانتے تھے کہ نازل ہوتا ہے نزول یعنی وہی مانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا خاص طور پر ان سے کہ تم لوگ اس چیز پر ایمان لاؤ جو نازل کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی تم اس بات کے تو قائلوں کے فرشتے آتے ہیں اس کے بھی کائلوں کی وہی آتی ہے مگر جھگڑا تو اسی بات کا ہے کہ اب یہ جو آخری پیغمبر علیہ آئے ہیں ان کو بھی مانو ان پر جو وہی نازل ہوئی ہے اسے بھی مانو تو مدینہ منورہ میں چونکہ غالب اکثریت یہودیوں کے قبائل کی تھی ان چیزوں کی اس لیے بتلایا کہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ سورہ بقرہ میں عام طور پر اسی لیے یہودیوں کی طرف روئے سخن ہے جیسے کہ غالب حصہ سورہ آل عمران کا عیسائیوں کے متعلق تو اس لیے یہاں پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ کی روایات میں بھی ایسی چیزیں آئی ہیں تو ان پانچوں چیزوں پانچوں آیات کو اہل ایمان کے متعلق مان لیا جائے ٹھیک ہے کہ ایمان والوں میں یہ یہ صفات ہوتی ہیں اور یہاں اگر دیکھا جائے تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں یہودیوں کے ساتھ رعایت کی ہے کہ تم لوگ مشرقین سے بہرحال اچھے ایک درجے میں ہو کہ تم کم سے کم اتنا تو مانتے ہو نا کہ رسالت کسی چیز کا نام ہے وہی کسی چیز کا نام ہے یہ چیزیں ہوتی تو ہیں جو سے رسالت اور وحی کے کئی قائل نہیں ہیں وہ تو بہت ہی گمراہی ہے اس لیے یہاں پر یہ فرق آپ جب سمجھ جائیں گے تو آپ کو سارے قرآن پاک میں کام آئے گا کہ اللہ نے ٹھیک اپنی عدل اور رحمت کی صفت سے کام لیا ہے اس کی رحمتیں اور مہربانیاں مسلمانوں کے لیے لیکن جہاں قرآن نے بات کی ہے کفر کی اور شر کی اللہ نے مشرقین کو الگ کیٹیگری میں رکھا ہے اور ان اہلِ کتاب کو الگ چیز میں رکھا ہے اس لیے کہ اہل کتاب بہرحال اتنی سی رعایت تو انہیں ہے کہ وہ نفس وہی کے قائل ہیں نبوت کے قائل ہیں ان چیزوں کے قائل ہیں جبکہ مشرقی نے مکہ سرے سے قائل ہی نہیں تھے وہ تو کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی آدمی پر خدا وہی نازل کرے اور یہودی کہتے تھے وہی نازل ہوتی ہے ہاں اس پہ نہیں ہوتی یہ وہ گڑبڑ کی جھوٹ بولا کفر کیا انہوں نے لیکن قرآن اتنی دقیق اتنی دقیق نظر سے گویا قرآن دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے جو کچھ مانتے ہیں انہیں کچھ کی رعایت ملنی چاہیے تو وہ یہ رعایت ہے کہ یہ کتاب بہرحال آخرت کے قائل ہیں سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ آخرت کے قائل ہیں اور وہی کے قائل ہیں تو پھر جھگڑا کس چیز کا ہوا جھگڑا پھر بھی رہتا ہے کہ یہ اللہ کی وہی اور اللہ کی توحید کے ایسے قائل نہیں ہیں جیسے مسلمان قائل حستے عزیر کو بہرحال وہ خدا کے ساتھ شرط تو کرتے ہیں علی راز اور آخرت آخرت کے متعلق وہ تو بہت ہی گمراہی کی باتیں ہیں کہ ہم سب بخشے جائیں گے اور باقی تم سب جہنم میں جاؤ گے اور ابراہیم علیہ السلام ہمیں چھڑا لیں گے ان کے اس نظریے پہ قرآن نے شدید تنقید کیا رد کیا ہے اور یہ جو بار بار اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی کسی کی شفات کام نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ کی اپنی مرضی رضا اور اللہ کا اپنا حکم شامل نہ ہو تو یہ یہودیوں کو بھی بتاتے ہیں کہ تم جو اتنی کھلی چھٹی کی بات کرتے ہو کہ وہاں تو جو چاہے گا یہودیوں کو نجات ہو جائے گی اور جو جس کو چاہے گا جہنم میں پھینک دیں گے یہودی سارے مل کے اور یہ چیزیں ایسی بات اللہ کے ہاں نہیں لی ان دو آیات میں یہودیوں ہی کا اگرچہ ذکر مان دیا جائے تو بھی اللہ تعالی نے دعوت دی ہے کہ آخرت جو حقیقی معنی میں ایمان کا تقاضا ہے ایسے ہونی چاہیے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا حق ہے ایسے ہونا چاہیے اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور اگر وہ ایمان لے آئیں یہودی یا عیسائی ایمان لے آئیں تو پھر ان کے لیے دوہرا اچر ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد فرمایا کہ حدیث میں آیا ایک جگہ ہاں تین آدمیوں کے متعلق آیا ان میں سے ایک کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لئے دوہرا اجر ہے جس نے پہلے اپنے پیغمبر علیہ السلّۃ علیہ کو مانا اور پھر اس کے بعد مجھ پہ ایمان لے آیا یعنی پہلے وسلم موسیٰ علیہ السلام کا قائل تھا عیسیٰ علیہ السلام کا قائل تھا اب مجھ پہ جب ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ اسے تمام اعمال کا ازر ڈبل دیں گے یہ بہت بڑی بشارت ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے کہ کوئی آدمی مسلمان ہو گیا ان میں سے تو ہم سے ڈبل ازر تو اسے ملے گا ہاں اخلاص کی بات الگ ہے کہ اللہ کس کا اخلاص قبول کرے جو خالص اللہ کے لیے کرے نیتوں کی بات الگ ہے وگرنا ان کے لیے یہ بہت بڑی بشارت کی بات ہے کہ جب وہ ایمان لے آئیں تو انہیں ڈبل عجر ملے گا کیونکہ پہلے ایک نبی علیہ السلام کو مانا ابھی دراک وما منزلہ من قبلک اور ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی نازل کی نازل ہوئی من قبل کا آپ سے پہلے جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تورات نازل ہوئی انجیل نازل ہوئی زبور نازل ہوئی اور مختلف انبیاء علیہ السلام کو ان کے صحیفے دیے گئے جو قرآن میں بھی آیا ہے کہ صحف ابراہیم و موسا اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسا علیہ السلام کے صحیفے ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ نے نازل کیے تھے اتنا تو ایمان ہے اور جو اس میں تحریف ہو گئی ہے اور جو اس میں انہوں نے گڑبڑ کر دی ہے اب بعد کے دور میں اسے کوئی نہیں مانتا نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب موجودہ صورت میں جو طورات انجیل بائبل یا یہ چیزیں جو پیش کی جاتی ہیں یہ سب خدا کی طرف سے ہے اس کا کوئی قائل نہیں ہے متلکن ایمان ہے کہ ایک زمانے میں کتاب نازل ہوئی تھی انجیل اللہ کی طرف سے تھی توورا اللہ کی طرف سے تھی موجودہ تورات اور انجیل میں جو کچھ انہوں نے گڑبڑ کر دی ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ایمان لایا جائے اسے پڑھ کے تو امبیا عالم و صلاحت وسلام معذ اللہ شریف آدمی نہیں لگتے نبوت تو بہت دور کی بات اس لیے یہاں پر حکم یہ ہے کہ ایمان لائیں اس چیز پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور ان سے پہلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا یہ ہم ان سے ہی پوچھ لیں حدیث میں آیا ہے ابودا میں کہ آضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے قرآن دیا وہ مست ہو اور قرآن جیسی ہی ایک اور چیز بھی اللہ نے مجھے عنایت فرمائی ایک جگہ آیا ہے حدیث میں کہ قرآن سے بھی بڑی چیز اللہ نے مجھے دی قرآن سے بڑی چیز کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زخامت قرآن سے بڑی ہے قرآن پاک میں فرض کر لیجئے کہ اگر ہزار صفحے ہیں تو اس کے ڈیڑھ ہزار صفحے یعنی جو چیز ہے لکھنے میں یا تعلیم میں وہ اس سے بھی زیادہ ہے اور اس پہ محدثین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے ان کی حیثیت کہ ان کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں اس سے شریعت ثابت ہوتی ہے اور حدیث دلیل ہے پورے اسلام میں اور پورے دین میں یہ چیز اللہ نے ان پہ نازل فرمائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے بتایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ میرا کلام انہوں نے بتایا ہے نا اگر وہ قرآن کی کسی آیت کے متعلق کہہ دیتے کہ یہ میں نے کہی ہے قرآن کی آیت نہیں ہے تو پھر کسی کو کیا پتا چلتا اور علیہ اللہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ برعکس کر دیتے تو کسی کو کیا پتہ چلتا اس زبان مبارک کا اعتبار ہے اور اگر ان کا اعتبار اکسائے تو پھر قرآن قرآن نہیں رہتا حدیث حدیث نہیں رہتا اس لیے حدیث کا ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے اگر کوئی آدمی حدیث کے ہی سرے سے انکار کر دے گا تو مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو یہ فرمایا کہ جو کچھ ان پہ نازل کیا تو وہ کہتے ہیں مجھ پہ دونوں چیزیں نازل ہوئی ہیں اسی لیے حدیث قدسی بھی ایسی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مفہوم آ جاتا تھا اور آپ بتاتے تھے اس میں کہ اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے تو الفاظ آپ کے اپنے ہوتے تھے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا یہ بھی آپ سے عرض کیا وہ بل آخرت ہوں یو اور وہ لوگ یقین رکھتے ہیں آخرت کا آخرت سے مراد کیا آخرت کے دن کا اور قادیانی کہتے ہیں کہ آخرت سے مراد ہے آخری وحی کا اور آخری وہی نازل ہوئی مرزا الامد قادیانی پہ یہ ان کا خیال یہ ہم کہتے ہیں آج تک امت میں اس آخرت کے لفظ سے کوئی ایک آدمی ایسا ہو جس نے یہ سمجھاؤ کہ آخرت سے مراد آخری وہی ہے ایک آدمی بس کوئی ایک پچھلے تیرہ سو سال میں تو کوئی سمجھا نہیں اب انہوں نے یہاں سے نکالا مسئلہ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا اس وی پہ ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے تھی اور جو آپ پہ جو آپ پہ ہے جو آپ سے پہلے نازل ہوئی اور جو آپ کے بعد نازل ہوگی نوزوب اللہ اگر بات ایسی ہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ صاف صاف یہ کیوں نہ کہہ دیتے کہ بما ان میں باد ایک کا جو آپ کے بعد نازل ہوگی اتنی بات کرنے کی کیا ضرورت کہ آپ ہوں کیوں کیوں کیوں کیوں اور اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا دیتے کہ بھئی ان کے بعد جیسے رسلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات انجیل میں بتایا نا کہ بھی اور نبی نے آنا ہے ان کا یہ اس میں گرامی ہے اور ایسے ہوں گے اور ان کے ساتھی ایسے ہوں گے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی آ جاتی کہ آپ کی نبوت کے بعد ایک اور آدمی نے آنا ہے یہ اس کا نام ہوگا اتنی اہم بات تھی اور قرآن نے چھوڑ دی اور بالآخرت ہوں یوں کینون سے وہ جو مطلب سمجھیں اور لطف کی واضح کی امت میں آج تک کوئی سمجھے ہی نہیں زب یہ ہے کفر اللہ تعالی نے جو یہاں فرمایا کہ آخرت تو آخرت سے مراد قیامت ہے ہم یو کینون وہ یقینی جانتے ہیں. یہاں پہ آپ کمال دیکھیں قرآن پاک کا یہ نہیں کہا کہ وہ ایمان لاتے ہیں بلکہ فرمایا ہم یو نون وہ پورے یقین سے جانتے ہیں. ایمان کے مقابلے میں کفر ہے اور یقین کے مقابلے میں شک ہے یہی ہے نا ایمان لاتے ہیں یہ ان چیزوں کے متعلق ہے اور آخرت کے کی, کی یقین رکھتے ہیں یعنی ذرہ برابر انہیں شک نہیں ہے اور یہ سارے دین کے جو محور ہیں ان میں سے ایک ہے کہ جب آدمی کو آخرت کا پورا یقین ہوگا تو ضرور اس کی عملی زندگی میں فرق آئے گا گڑبڑ نہیں کرے گا لوگوں کو دھوکا نہیں دے گا بار بار جب بات پتہ چلتی رہے گی کہ اللہ کے یہاں مرنا ہے جواب دینا ہے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے تو پھر زندگی کو ٹھیک رکھے اس لیے اس بات کا تذکرہ بہت اہتمام سے کیا ہے کہ یو کے نون کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں آخرت کو پورے پورا یقین ہے ان کا یعنی کوئی شک و شبہ اور ایسی چیز نہیں ہے یہ متقین کی پانچویں صفت یہاں پہ بیان کی کہ دیکھو ان لوگوں نے غیب پہ ایمان لائے متقی ہو رہے نماز کا قیام اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو چیز آپ پہ نازل اس پہ ایمان رکھنا اور جو آپ سے پہلے نازل اس پہ ایمان رکھنا اور آخرت کو ماننا یہ پانچ اچھے چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہیں کہ ان چیزوں پر وہ ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد کہا کہ ال کا یہ وہ لوگ ہیں اللہ صحیح راہ پر ہیں رب ربہم اپنے پروردگار کی طرف سے اپنے اللہ کی طرف سے صحیح راہ پر ہیں ایک مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ نے جو راہ متعین کی ہے سرات مستقیم تم مانگ رہے تھے نا تم کہہ رہے تھے کہ عہ دینا کہ اے اللہ ہمیں پہنچا ثابت رکھ ثابت قدم رکھ ہمیں بتا سراط مستقیم یہ ہے سرات مستقیم یہ پانچ چھ صفات اگر تمہارے اندر ہیں تو تم متقی ہو اور اللہ کی راہ پر ہو اور یا پھر اللہ تعالی کی مراد یہاں پر یہ ہے